ن بر فری گولا زلی فل مرد دو نب مَا ن کلو کلو نکر توفر بکر سفر افقی سور گری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 بقرت اللہ تسلح مسلم کو سورت البقرا آیت نمبر سڑسٹھ سے لے کر اکہتر تک پانچ آیات کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے کہا بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی اس کے درمیان جوان عمر کی ہے تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ بلا شبہ گائے زرد رنگ کی ہیں اس کا رنگ خوب گہرا ہے دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ گائے کیا ہے بے شک گائیں ہم پر ایک دوسری کے مشابہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے صحیح سالے میں اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں انہوں نے کہا اب تو صحیح بات اب تو صحیح بات لایا ہے بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور قریب نہ تھے کہ کرتے اللہ اکبر کبیرا مصر میں غلامی کے زمانہ میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کا تقدس اور اس گندے عقیدے کی جو ہے سرایت ہو گئی اس کا ظہور اس وقت ہوا جب موسا علیہ سلاۃ وسلام تو لینے کے لیے تور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی موسا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اس پر انہوں نے اسے مذاق سمجھا کہ بلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے کہنے لگے کہ آپ تو ہم سے مزاق کرتا ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں معلوم ہوا مذاق اور ٹھا جاہلوں کا کام ہے البتہ مزاح اور خوش طبعی الگ چیز ہے اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی نہ اس میں کسی کی تحقیر اور تنخیص ہوتی ہے بلکہ جس سے خوش طبعی کی جائے وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے ان اللہ یا ان تز بحر بقارہ کی تنوین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گائے ذبح کر دیتے وہ گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا مگر وہ تو گائے ذبا کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے انہوں نے ہیلے بہانے بنائے سوال پر سوال کیا اور موسا علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے چلے گئے آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثال سمجھی جاتی تھی اللہ اکبر کبیرہ اس واقعہ سے بے جا سوال کرنے کی قواہد بھی ظاہر ہوتی ہے عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات میرے بھائیوں کرتا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم دینے میں چھوڑے رکھوں کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے تھے میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو صحیح مسلم کتاب الحج سعیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھ دیجئے تو انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بلا ضرورت مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب بالکتابی اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ظالم اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے اب گائے کا تقدس ان کے اندر آیا جس طرح آج کل ہندو انڈیا کے اندر اور علاقوں کے اندر جو گائے ذبح کرتا ہے مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں انہوں نے اس کو اپنی ماتا بنا رکھا ہے میرے بھائیو یہی گندا عقیدہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آج آیا تھا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور وہ زرد رنگ کی گائے کی پوجا کرتے تھے اب اللہ رب العالمین نے حکمن ان سے کہا کہ تم اس گائے کو ذبح کرو جس کو تم نے اپنا تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے تو اللہ نے ان سے یہ گائے ذبح کروایا آخر الحمدللہ انہوں نے اس گائے کو ذبا کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی نے اس بد عقیدے کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا اور آخر میں میرے محترم بھائیو بار بار سوال کرنا فضول سوال کرنا جن کا نہ کوئی مقصد ہو نہ کوئی ان کا متمع نظر ہو بس ویسے ہی لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ سوال کرتے رہنا تو بلا وجہ بے جا سوال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ایسے لوگ جو بے جا سوالات کرتے ہیں ہمیشہ وہ عمل سے کورے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداغانہ ان الحمد اللہ رب العلمین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ